اے مجھے او شکاہ دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والسلام کا یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابکا یا حبیب اللہ نبی اللہ, نور اللہ, مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر سو مرتبہ دور دے پاک پڑا اللہ عز وجل اس پر سو رحمت نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کیوں باروی پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا گھر آمنہ کے آم نہ آ گیا خوشیہ مناؤ غم زدو غم غمخار آ گیا جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا کام آمنہ کا دل برو دل بار آ گیا برسی گھٹائیں رحمتوں کی جھوم جھوم کر رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا اور اتار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور اتار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور دیکھو غلام سبرار آ گیا پیارے پیارے مدنی منو کیف حالکوم جی جب کوئی خیریت معلوم کرے تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین اللہ عزوجل مزید برکت نصیب فرمائے پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چنل کے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سلسلے مدنی منو کے مدنی پھول میں موجود ہیں مدنی منع جو ہمیں اسکرین پر ملاحجہ کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان تمام ہی کو ہم اپنے سلسلے مدنی منو کے مدنی پھول میں مرحبا کہتے ہیں پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے میں آپ کو سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ مربرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا موضاء سناتا ہوں سہرائے عرب کیوں؟ ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں تھا راستے میں پانی ختم ہو گیا کافلے والے شدت پیاس سے بےتاب ہو گئے اور موت ان کے سروں پر منڈانے لگی کہ کرم ہو گیا اچانک دو جہاں کے فریاد رس میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امداد کے لیے تشریف لے آئے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھی دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو سبحان اللہ اہل کافلا کی جان میں جان آ گئی کیوں نہ آتی کہ جان نے عالم صلی اللہ علیہ تشریف لیا ہے اور فرمایا وہ سامنے جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے ایک اونٹ سوار حبشی غلام اونٹ پر سوار ہو کے گزر رہا ہے, اس کے پاس ایک ہے اسے اونٹ سمیت میرے پاس لے آؤ چنانچہ کچھ لوگ ٹیلے کے اس پار پہنچے تو دیکھا واقعی ایک اونٹ سوار حبشی غلام جا رہا ہے لوگ اس کو تاجداری رسالت صلی اللہ تعالی وََ وسلم کی خدمت سراپ افزمت نے لے آئے شہنشاہ خیر العنام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سیاح فام غلام سے مشکیزہ لے کر اپنے دستے بابرکت سے مشکیزے پر پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دستے بابرکت پھیرا اور مشکیزے کا منہ کھول دیا اور فرمایا آؤ پیاسو اپنی پیاسوں کو بجاؤ چنانچہ اہل قافلہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے وہ حبشی غلام یہ موضاء دے کر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے انور کو چھوڑنے لگا سرکار مکہ مکرمہ سردار مدین منبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس نے دستے انور پھیرا تو اس کا چہرہ بھی پھر گیا یعنی روشن ہو گیا اس حبشی سیاہ چہرہ ایسا روشن ہوا اس حبشی کا سیاہ چہرہ ایسا روشن ہو گیا جیسے کہ چودہ کا چاند اس حبشی کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا اس کا دل بھی روشن ہو گیا جب مسلمان ہو کر وہ اپنے مالک کے پاس موچا تو مالک نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا اور انکار کرنا ہی تھا کہ پہلے وہ سیاہ ایک دم کالا تھا وہ بولا میں وہی آپ کا غلام ہوں مالک نے کہا وہ تو سیاہ فام غلام تھا کہا ٹھیک ہے مگر میں مکی مدنی سلطان رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں میں نے ایسے نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے کہ اس نے مجھے بدر منیر یعنی چودہ رات کا روشن چاند بنا دیا ہے جس کی صحبت میں پہنچ کر سب رنگ اڑ جاتے ہیں وہ تو کفر و معاشیت کی سیاہ رنگت کو بھی دور فرما دیتے ہیں اگر میرے چہرے کا سیاہ رنگ اڑ گیا تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالی وسلم کی شان عزمت نشان پر میری جان قربان میرے ماں باپ قربان اللہ اللہ پہاڑ کے پیچھے گزرنے والے آدمی کی کس شان سے خبر دی کہ اس کا رنگ کالا ہے اور وہ اونٹنی پر سوار ہے اور اس کے پاس مشکیزہ بھی ہے پھر اتائی سے ایسا کرم فرمایا کہ مشکیدے کے پانی نے سارے کافلے والوں کو کفایت کیا اور اسی طرح بھرا رہا مزید سیاہ پام غلام کے منہ پر نورانی ہاتھ پھیر کر اس کے کارے چہرے کو نور, نور نور نور نور کر دیا حتی کہ, حتی کہ اس کا دل بھی روشن ہو گیا اور مشرف با اسلام ہو گیا مصطفیٰ فردان مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ ازاجل تو پیارے پیارے مدنی انو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم جھوم کر کیوں نہ کہیں کہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم سالے میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اصال تو یا رسول اللہ لا تو تعالم والئی کا یار کبھی بنگلہ تو وسطانہ والی کا یار سو لنگا تو تعالا والی کا یار کبھی بنگلہ پانے مصطفیٰ فصطفیٰ جاری ان شاء اللہ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظین جیسا کہ آپ کے ان میں ہے ہم اپنے سلسلے میں مدنی منو کے مدنی پھول میں مختلف مدنی پھول شامل کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں امیر سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادر زبی دامت برکاتم الیا یعنی باپا جانی کی خدمت میں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے باپا جانی ہمیں کیا مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل پر کمسن مبلک کا سلسلہ نشر کیا جاتا ہے آپ ہمیں کسی کمسن مبلک کا واقعہ سنا دیجئے حیات اعلیٰ حضرت میں ایک واقعہ جس کو میں کچھ تصرف کے ساتھ ارض کرتا ہوں ایک بار ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے میرے عقا اللہ حضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے جماعت کا وقت تھا مسجد کے پاس پانی بیچنے والے کا ایک لڑکا پانی بھر رہا تھا جلدی کی وجہ سے اسی لڑکے سے پانی طلب فرمایا اس نے کہا جناب میرے بھرے ہوئے پانی سے آپ کو وضو کرنا جائز نہیں اور پانی نہ دیا ان کو غصہ آیا اور فرمایا ہم جب سے لے رہے تو کیوں جائز نہیں اس نے کہا میں نابالغ ہوں اس لیے مجھے دینے کا اختیار ہی نہیں ان کو اور غصہ آیا کہ جماعت ہو رہی ہے اور یہاں اور دیر لگ رہی ہے فرمایا آخر تو جہاں جہاں پانی دیتا ہے ان کا بزرگ کیسے جائز ہو جاتا ہے اس نے کہا وہ لوگ مجھ سے پیسے دے کر پانی لیتے ہیں۔ ان کو اور غصہ آیا مگر اس نے مفت پانی نہ دیا آخر کار خود پانی بھرا اور جلدی جلدی وضو کر کے وہ بزرگ نماز میں شریک ہوئے تو غصہ کم ہوا اور سلام پھیرا تو خیال آیا کہ پانی بیچنے والے کا لڑکا ٹھیک ہی تو کہتا تھا پھر وہ بزرگ اپنے آپ سے فرمانے لگے کہ تم سے تو آلہ حضرت کی گلی کے خدمتگاروں کے بچے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائن بھائی اس عائد میں بہت سارے مدنی پھول ہیں پہلا مدنی پھول یہ کہ میرے آقا اللہ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمۃ الرحمان کے محلے کے مدنی مننے بھی شرعی مسائل جانتے اور کمسن مبلغ کا کردار ادا کرتے تھے ایک تو یہ کہ اس مدنی مننے کو یہ پتا تھا کہ وہ بالغ تھا نابالغ تھا اور آج کل یہ بھی اکثریت کو نہیں پتا ہوتا کہ بالک کون نابالغ کون دوسرے یہ کہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ نابالغ کی ملکیت کا پانی نابالغ جو ہے اپنی ملکیت کا پانی کسی کو نہیں دے سکتا تو اس لیے اس نے نہیں دیا مفت نہیں دیا وہ اپنے والد کی اجازت سے بیچ رہے ہوں گے اس لیے وہ کہا کہ خرید لو لیکن وہ خریدا نہیں تو اس شکایت سے ہمیں بہت سارے مدنی پھول ملے تو ہر بچے کو جبکہ وہ مراحق ہو جائے تو اس کو یہ علم ہونا چاہیے یعنی تقریباً وہ دس سال کی عمر میں مراحک ہو جاتا ہے دس بارہ سال بارہ سال تک مطلب اس کو یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے چنانچے سارے مدنی مننے بھی نوٹ کری لیں کہ سنی ہجری کے حساب سے عیسوی سن یہ جو ہوتا ہے اس میں نہیں ہجری سن جس میں رمضان بھی آتا ہے اور جشن ولادت بھی مناتے ہیں ہم ہجری سن کے ساتھ سے مناتے ہیں اسلامی سال تو سنی ہجری کے ساتھ لڑکا بارہ تا پندرہ سال کی عمر میں بالغ ہوتا اور لڑکی نو تا پندرہ کے درمیان بالغ بالغ ہوتی ہے اگر بیان کردہ عمر کے دوران آثار بلوغ یعنی بالغ ہونے کی نشانیاں ظاہر نہ ہو تو ہجری سن یعنی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پندرہ سال کی عمر پوری ہوتے ہی بالغ اور بالغہ ہو جاتے ہیں اور ان پر نماز وغیرہ شرعی احکام فرض ہو جاتے ہیں ہر باپ کو چاہیے کہ اس کا بیٹا جب سنی ہجری کے حساب سے بارہ سال کے قریب پہنچے تو اس کو بالغ ہونے کی علامات اور اس کے احکامات سمجھائے اسی طرح ماں نو سال کے قریب پہنچنے والی بیٹی کی ترکیب بنائے تو بارہ سے پندرہ کے درمیان لڑکے پر جب بلوغت کی علامات ظاہر ہو بالغ ہونے کی نشانیاں ظاہر ہو تو بالغ ہوتا ہے اور نو تا پندرہ لڑکی پر آثار بلوغ ظاہر ہو تو وہ بالغاہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عالم و رسول علم عز و علم و, اللہ علی و علی وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے امیر سنت باپا جانی نے کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے پیارے پیارے مدنی منو جب بھی آپ گھر میں ہوں یا مدرسے میں ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ آ رہا ہوتا ہے اور جب آپ گھر پہ ہوں تو جب آپ دیکھیں کہ باپا جانی مدنی چینل پر تشریف لائیں تو باپا جانی کے مدنی پھول ضرور اپنے دل کے مدنی گلزستے میں سجایا کریں آپ کو اس کی بڑی برکتیں ملیں گی اور جو مدنی منع اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ مکتبۃ المدینہ سے بابا جانی امیر السنت دامت برکاتم العالیہ کے جو ہے مدنی رسائل لے لیں امیر السنت دامد برکاتم اللہ علیہ کی کتابیں ہیں وہ حاصل فرمائیں اور ان کو پڑھیں اول تحافے ان شاء اللہ آپ کے علم میں بے شمار اضافہ ہوگا اب وہ مدنی منع جو اردو پڑھنا نہیں جانتے وہ سوچ ہم کیا کریں وہ مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ سنیں باپا کے مدنی پھول جو ہے اپنے دل میں بسانے کی کوشش فرمائیں اور وی سی ڈی دیکھیں اور آپ نہیں پڑھنا جانتے کیا کریں ہم اب اس کی ترقی یوں کرتے ہیں آپ رسالہ تو لے لیں رسالہ لینے کے بعد جو ہے آپ اپنے گھر میں جائیں تو اپنے والد صاحب کو اپنی والدہ کو باجی کو یا بھائی کو کہیں آپ خود بھی پڑھیں اور مجھے بھی پڑھ کے سنائیں نیت کرتے ہیں اس کام کی زور سے کہیے ان شاء اللہ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناطے مدنی منوں کو جو ہے نعتیں بھی بہت پسند ہوتی ہیں چلتے پھرتے جو ہے گنگناتے رہتے ہیں اور بعض جیسے مدنی منع ہوتے ہیں हैं اگر وہ اپنے والد صاحب کے اسکوٹر پہ بیٹھ کے جا رہے ہوں یا ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جا رہے ہوں تو ناطے گنگناتے رہتے ہیں اور بچوں کی سب سے پسندیدہ نعت کون कौन ہے है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है مرحبہ کی ساری نعتیں مدنی منوں کو काफी पसंद आती ہیں आइए। آپ کو ایک آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اچھی سی پیاری سی ناز سناتے ہیں علی الحید صلی اللہ تعالی علی محمد دل پرام سنو گئے دیوانوبارہ سبھی انو مائ زمیںتما گرسم بچھایا نو مر ہابا پد مرحبا ہا مر مرحبا مستابا مر مرحبا, مرحبا My house. más ہمیں میری زور مرحبا گئے مر آبا مرحبا مر ہبا داتا کی آبت کی آبت مر ہابا کی احمد مر ہابا سانیکی آبت مرحاب مدنی کی مر ہبا کی آمد کی مر ہابا مر ہابا سد مر ہابا ان سبحان اللہ فضان اللہ، مصطفی جاری رہے گا جشن ولادت جاری رہے گا سرکار کی آمد مرحاب آکا کی آمد مرہاب مکی کی آمد مرہاب اول کی آمد مرحاب آخر کی آمد مرہاب ظاہر کی آمد مرہاب باطن کی آمد مرحاب نور کی آمد مرحاب پر نور کی آمد مرحاب مر ہبایا مستعفی مر ہبایا مستعفی مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ فدانے مصطفی, مصطفی, مصطفی, مصطفیٰ جاری رہے گا فضان مصطفیٰ جاری رہے گا ان شاء اللہ سلو عال الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد پیارے پیارے مدنی منور من مدنی چینل کے نادرین ماہر ربی نور شریف تو کیا آتا ہے ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے بوڑھا ہوا جوان ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی گویا دل کی زبان سے وہ لٹتا ہے کیا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربی الابل سوائے ولیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن جاری ہے اور انشاءاللہ عزوجل جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ جب صبح مدرسے میں آتے ہیں نماز اشراق و شاشت ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے دعائیں مدینہ کے لیے قطاریں بنائی جاتی ہیں اور کچھ مدنی منوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں کچھ کے کھلے کھلے ہوتے ہیں تو رات کو نیند پوری نہیں ہوگی یا سبق یاد نہیں ہوگا تو چہرے پر جو ہے پریشانی تو ہوگی کہ استاد صاحب جو ہے ہمیں جو ہے استاد صاحب کے کچھ ملفوسات ادا ہو جائیں گے یا ہو سکتا ہے کچھ چھوٹی سی صدا مل جائے تو آپ اپنا پورا کام کمپلیٹ کیجئے تو انشاءاللہ شاء اللہ زوجل آپ کا چہرہ بھی اشاش بشاش رہے گا اور جو رات کو جلدی ہو جائیں تاکہ سب صبح ادر سے جائیں تو اچھے انداز سے آپ اپنا وقت جو ہے گزار سکیں دعائیں مدینہ ہوتی ہے اب جب دلی ٹوٹا ہوا ہے سبق یاد نہیں ہے نیند پوری نہیں ہوئی تو دعائیں مدینہ میں دل جمائی نہیں ہوگی اب جب تلاوت کلائیں مجید ہوتی ہے دعائیں مدینہ میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے ہم توجہ کے ساتھ سنتے ہیں ناک پڑی جاتی ہے مناجات ہوتی ہے دعا اچھے انداز سے مانگنی چاہیے نا جب دلی ٹوٹا ہوا ہوگا جس قسم کی, کی طرف دھیان جا رہا ہوگا تو ہماری دل جمائی نہیں ہوگی تو آئیے ہماری مجلس میں آپ کے لیے ایک مدرسے کی دعائیں مدینہ ریکارڈ کیجیے آپ اس دعائیں مدینہ کو ملازہ فرمائیے اور اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے کہ انشاءاللہ شاء میں بھی اس انداز سے دعائیں مدینہ پڑھنے کی کوشش کروں گا آئیے دیکھتے ہیں سلوم الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ میرے اللہ اللہ, میرے اللہ. اللہ میرے اللہ اللہ مجھے آفرانی بنا دے اللہ مجھے آفرآ بنا دے قرآن کے آکام سے بھی مجھ کو چلا دے قرآن کے آکام سے بھی مجھ کو چلا دے ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی ہو کرے یاد الہی مولا تو میرا آپ ہی گ مضبوط بنا دے مولا تو میرا آپ ہی گ بنا دے اللہ میرے اللہ اللہ, اللہ, اللہ اللہ میرے اللہ اللہ, اللہ میرے اللہ اللہ, اللہ اخلاق ہو اچھے میرا پہرے دار ہو سترا اخلاق ہو ایسے میرا پہرے دار محبوب کا تم جی نی بنا دے محبوب قصد کا تم جی نیے بنا دے استاد باپ ہو اتار ہو استاد باپ ہو اتار دی ہو ساتھ یوں اد تو چلے اور مدینہ بہ دے یوں اد پہ چلے اور مدینہ دے اللہ میرے اللہ اللہ